محمد و نے علی اما علماء میم کے تعویل کے طور پر کچھ معنی بیان فرمائے ہیں اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جو معنی بیان کیے ہیں تعویلن بیان کیے ہیں حقیقی کی معنی جیل ہی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ علی میم یہ قرآن کریم کا نام ہے اور یا پھر یہ جو ہے اس صورت کا نام ہے الفلام میم اور اسی طرح سے ہر صورت کے شروع میں جو روح مقبات کی صورت سے آئے ہیں مثلا قوطین میم یا علی فلام را یا یاسین تو یہ انہیں صورتوں کے نام ہیں اور یہاں یہ بھی فرمائیں کہ علی لام میم میں جو حروف یعنی الف اور لام اور نیم یہ اللہ تبارک و تعالی کے بعض ناموں کے شروع کے حق ہیں مثلا الف سے مراد جو ہے اللہ ہے اور لام سے مراد لطیف ہے اور نیم سے مراد منان معین اور مجید ہے اور یا پھر الف لام دی جو ہے یہ اللہ کے ناموں کے حروف میں سے پہلا حق ہے اور یعنی بعض اور ذاتوں کے ناموں کا یہ مخفف ہے تو علیف مخفف ہے اللہ کا اور لام مخفف ہے حضرت جبریل کے نام سے اور میم مخفق ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نگرانی محمد سے تو مطلب یہ ہوا کہ الف علیم میم میں جی قرآن کریم کے بھیجنے والے اور جس کے ذریعے سے قرآن کریم نازل کیا گیا اس کے اور جس پر قرآن کریم اتارا گیا ان کے ناموں کا یہاں پر مخفف طور پر ذکر ہو گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کا اس کتاب کا بھیجنے والا اللہ ہے اور اس کے لانے والے حضرت جبریلا علیہ السلام ہیں اور سرکار تو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وصول فرمایا تو یہ یہاں پر اس کے معنی ہوئے اور اس کی مراد ہوئی تو اس میں ایک لطیف نکتہ یہ بھی ہے کہ اگر ان حروفوں کو ان حروفوں کے نام دیا جائے یعنی الف سے مراد الف ہی ہے اور لام سے مراد لام ہی ہے اور میم سے مراد میم ہی ہے یعنی یہ انہیں حرفوں کے نام مان لیے جائیں اور جو جس گفتگو میں تو یہ حروف استعمال کرتا ہے یہ کلام الہی بھی انہی حروف سے بنا ہے لیکن اللہ تبارک بطالہ کہ کلام کی کیا اعلی شان ہے اور کیا جو ہے اس کی خوبی ہے کہ اس کے ادراک سے اور اس جیسا کلام بنانے سے ساری طاقتیں انسانی طاقتیں اس کے علاوہ دوسری مخلوق کی طاقتیں وہ سب جو ہے یہاں پر اس کے آگے عاجد ہیں حالانکہ یہ کلام انہی حروف سے بنا ہے جس سے انسان اپنا کلام بناتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کا کلام بڑا اعلیٰ کلام ہے بڑا عرفہ کلام ہے اور ایسا کلام ہے کہ اس جیسا کلام بنانے سے بھی خود انسان جو ہے وہ عجر ہے یہاں پر اور گویا کہ انسان کا جو ہے وہ ظاہر کر دیا گیا کہ اگرچہ انسان کے کلام بھی انہی حروف سے بنے اور اللہ کا کلام بھی انہی حروف سے بنا لیکن اللہ کا کلام بڑا عالیشان کلام ہے اور بڑا عظمت والا کلام ہے تو اب یہاں یہ بات کہ الف علی بین یہ فروخ مقات جس کی مراد سمجھنے سے ہر یعنی انسان عام انسان اور بلکہ خاص انسان جس میں علماء بھی ہیں بڑے اوکلا بھی ہیں وہ بھی جو ہے اس کے حضرات سے عاجد ہے تو اور قرآن کریم سارا کا سارا جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے تو پھر یہاں پر یہ کہ ایسا کلام کہ جس کے معنی اور جس کے مفہوم سمجھنے سے انسان اور عام اور خوات سب عاجد ہوں تو پھر ایسے کلام کو قرآن کریم میں ذکر ہی کیوں کیا گیا اور قرآن کریم عمل کے لیے نازل کیا گیا ہے تو اس پر کیسے عمل ہوگا بعض لوگ ہیں یہاں پر اس قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں اور کی بھی ہیں تو اس کا جواب آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ درست نہیں ہے کہ قرآن کریم سارا کا سارا اس پر عمل کیا جائے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ وہ ہے کہ جس پر عمل کرنا لازم ہوا ہے قرآن کریم کا کچھ حصہ وہ ہے کہ جس کو جاننا ضروری ہوا ہے مطلب وہ آئے کہ جس میں لفظ بارک وطالعہ کی ذات و صفات کا بیان ہو رہا ہے اب ہم اس کو جانتے ہیں اور کچھ حصہ وہ ہے کہ جو صرف اور صرف ماننے کے لیے نازل ہوا ہے یعنی اس, اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ تم اس کو جانو بلکہ اس کا ماننا ضروری ہے یعنی یہ کہ یہ کلام علاجی ہے اب ہماری سمجھ میں یہ آئے یا نہ آئے لیکن ہم اس پر یقین رکھیں گے اس کو مانیں گے اگر سے ہم اس کو جانے نہیں بعض آئے ایسی ہیں کہ جو ہم جانتے نہیں ہیں ان کے مقوم کو جو ہے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کو مان لیں کہ یہ بھی کلام کریم کا اور پرانے کریم کا ایک حصہ ہے تو اب پھر یہ آئے تھے کریم میں جو ذکر ہوئی ہیں اس کی بھی بات حکمتیں ہیں اور حکمتیں یہ ہے کہ ان کی تلاوت ہوتی ہے تلاوت کرنے پر قرآن کریم کے ہر ہر پر دس نیکیاں ملتی ہیں اگرچہ وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اب علیم علیم کو لے لیں آپ کہ اس میں تین حروف ہیں اب گویا کہ جو ارف لمبین کی تجاوت کرتا ہے اس کو تیس لیکیوں کا سواب مل جاتا ہے قرآن کریم حرف پر دس لیکیوں کا جن کو سرکار دول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنا کہ من حرفا من کرتاب اللہ پل جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف بھی تلاوت کیا تو اس نے دس نیکیاں حاصل کر لیب اللہ ہر کن بل علی الحر کنام الحر کن ویم الحر میں بلکہ ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے تو آپ دیکھیے کہ کتنے سے مختصر وقت میں صرف علیمین پڑھ لینے سے اس کے پڑھنے والے کو تیس نیکیوں کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا گیا اور اس کو بیان کیا گیا اور جب آگ آئے وہ اسی لیے بیان کی گئی اور دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ وہ ذہن اور وہ دماغ کہ جن, جن میں غرور ہے یا آئے تو اس کے سامنے جب کسی قسم کی آیتیں آئیں گی تو وہ سمجھنے سے قاصر رہے گا اور عادب رہے گا اور جس کے ذہن میں غرور ہے کہ میں بڑا عاقل ہوں بڑا میں سمجھدار ہوں بڑا فہم و تدبر کا مالک ہوں تو اس کے سامنے جب یہ قدمات آئیں گے یا یہ ایسی آیتیں آئیں گی تو وہ یہی کہے جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو یہی کہے گا کہ بھائی یہ تو اللہ کی باتیں ہیں اللہ ہی جانتا ہے یعنی اس کا عز جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا وہ اپنا عزت اور اپنی میاد مندی کا اظہار کرنے پر جو ہے وہ یعنی عزد ہو جائے گا اور یہ کیا، کیا اٹھے گا اور پکار اٹھے گا کہ یہ تو اللہ کا کرام ہے اس کے سمجھنے سے تو میں عجد ہوں میری عقل جو یہاں کام نہیں کر رہی ہے اور کیونکہ عالم جو ہے یہ بات ہے کہ عالم ہر چیز کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کرتا ہے تو جب یہ آئے اور اس قسم کے یہ گروف سامنے آتے ہیں تو پھر وہاں ہے اس کا علم بھی جواب دے لیتا ہے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایسے جو ہے ان لوگوں کے غرور کو ختم کرنے کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے یہ آیتیں یہاں پر جو ہے بیان ہوئی ہیں اور ذکر ہوئی ہیں اور جیسے کہ میں نے گزشتہ کل یہ عرض کیا تھا کہ لام مین اللہ تبارک و تعالیٰ اور سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان اثرار رموز ہیں تو جب یہ حروف اور یہ کلمات سامنے آئیں گے تو انسان کا ذہن اس بات کی طرف جائے گا کہ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے ایسے رازدار ہیں کہ ان رازوں سے اور ان بھیدوں سے فرشتے تک واپس نہیں ہیں لیکن اللہ کا اللہ کا محبوب جو ہے ان اثرات اور ان بھیدوں سے واپس ہے تو یہ حکمت ہے کہ اس طرح کی کلمات اور اس طرح کے حروف اس صورت سے اللہ وبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں اور بیان فرمائے ہیں تو یہ حکمت تھی ایسے اس طرح سے ان حروف اور ان کلمات کے ذکر کرنے کی اس کے بعد میں یہاں بہت سی باتیں جو ہیں وہ چھوڑ رہا ہوں اور تک کر رہا ہوں تو تھوڑا سا ادرا حصہ جو میں نے تلاوت کیا ہے اس کے بارے میں مختصر طور پر عرض کر دوں کہ کتاب جس کا معنی ہے یہ کتاب ہے یا وہ کتاب ہے زا لکھا یہ عربی گرامر میں اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے دور کی چیز کے لیے بھی اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے اور قریب کی چیز کی طرف بھی اشارہ کرنے کے لیے یہ استعمال ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے کہ دور کی چیز کے استعمال کرنے کے لیے اس میں جو ہے وہ لام اور کاف کا اضافہ کیا جاتا ہے جیسے ذا لیکا اور قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں شروع میں ہا بڑھا دیا جاتا ہے یعنی ہا ذا اصل اشارہ جو ہے وہ جس لفظ سے ہو رہا ہے جس کرنے سے ہو رہا ہے وہ ہے ذا تو اس گا کے بعد لکا بڑھا دیا جائے تو قد دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور زا سے پہلے ہا بڑھا دیا جائے اور حاضہ کہا جائے تو پھر یعنی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے بہرحال یہ تو ایک گرامر کی بات تھی لیکن یہاں پر جو ہے یہ اشارہ کس کی طرف کیا گیا ہے یعنی علی نامیم سے پہلے جو صورتیں نازل ہو چکی تھی تو ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا یعنی زالکا سے اشارہ کیا گیا ہے لوہے محفوظ میں قرآن قریب جو لکھا ہوا تھا اس کی طرف یا پھر زالگا سے اشارہ کیا گیا ہے یہ اس وعدے کی طرف اور اس بات کی طرف کے جو تورات اور انجیل ضبور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ذکر فرمایا تھا کہ ہم ایک اپنی آخری کتاب نازل فرمائیں گے اس نبی پر کہ جو آخری نبی ہوگا تو اس صورت میں پھر یہ اشارہ ہو جائے گا کہ اے اہل کتاب یہ وہی کتاب ہے کہ جس کا ذکر اور جس کا بیان تمہاری خود اپنی کتابوں میں ہو چکا ہے یعنی تورات میں ثبوت میں اور انجیل میں تو اس کتاب کا نازل ہونا ہی جو ہے تمہاری کتابوں کو سچا کرنے کے لیے ہوا ہے اور یہ کتاب تمہارے نبیوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے اور تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے اور حالانکہ تمہارا ایمان ان کتابوں پر تھا تو اب اگر تم اس کتاب پر ایمان نہ لاؤ تو پھر جو ہے یہ تمہارا انکار ہے تمہاری تقدیر ہے تم اپنی کتابوں کو خود جھکلا رہے ہو تمہاری تا... کتابوں نے تو خود بتایا تھا کہ ایک آخری کا اور ایک آخری کتاب نازل ہوگی تو یہ ذالکل کتاب یہ وہی کتاب ہے کہ جس کا وعدہ تمہاری کتابوں میں کیا گیا تھا اور جس کی تصدیق یہ تمہاری کتابوں کی کر رہی ہے تمہارے نبیوں کی بھی کر رہی ہے تو اگر یہ کتاب نازل نہ ہوتی تو تمہاری کتابوں کی تصدیق نہ ہوتی اور جن نبیوں پر تم ایمان لائے ہو ان کی بھی تصدیق نہ ہوتی تو تمہارے نبیوں ہی نے اس کتاب کے بارے میں تمہیں بیان کیا اور تمہاری کتابوں ہی نے جو ہے قرآن کریم کے بارے میں تمہیں بتلایا حالانکہ تم ان سب پر یقین رکھتے ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ذالکل کتاب یہ وہی کتاب ہے تو اب تم اس پر ایمان لے آؤ اب کتاب جو ہے اس کے معنی میں عرض کر دوں کتاب تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن قرآن کریم کو اللہ تبارک مطالعہ نے کتاب فرمایا تو اس میں بھی بڑی جو ہے وہ یعنی ایک نکتہ ہے اور بڑی ہی جو ہے اس کے اندر اچھی بات کہی گئی ہے کہ جو دوسری کتابوں سے قرآن کریم کو ممتاز کرتی ہے اور منفرد طور پر جو ہے جو ہے وہ پیش کرتی ہے تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کتاب کے جو معنی ہے وہ عربی میں جمع کرنے کے بھی آتے ہیں اور اسی طرح سے اسی لیے جو ہے یعنی لشکر کو عربی میں کتیبہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت سے انسان جمع ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو کتیبہ کہا جاتا ہے تو کتاب کے معنی جمع کرنے کے ہیں اور دوسرے معنی اس کے جو ہے لکھنے کے بھی آتے ہیں تو اگر ہم اس معنی پر غور کریں کہ کتاب کے معنی جو ہے جمع کرنے کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے علوم و فنون جمع فرما دی ہے اس لیے اس کو کتاب کہا گیا ہے اور اس کی لیے قرآن کریم میں بعض مقامات پر اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے فرمایا کہ وہ تفصیل کتاب ہم نے اس کتاب میں تفسیر کے ساتھ ساری باتوں کا ذکر کر دیا ہے تریانگ الخی ہم نے ہر چیز کا قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے ولادی ولا یا کتاب مبین کوئی, کوئی خشک یعنی کسی بات کو ہم نے نہیں چھوڑا نہیں مگر ہم نے اپنی اس کتاب مبین میں اس ظاہر اور اس روشن کتاب میں اس کا ذکر کر دیا ہے تو اس لیے قرآن کو کتاب کہا کہ اللہ تبارک بتا اس میں تمام علوم اور جمعی علوم و فنون کا بیان ہو گیا ہے تو اس لیے کتاب کا نام دیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ سرکار دعم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ کتاب نازل ہوئی تو سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام علوم اور تمام فنون آ گئے حضور اکرم تمام علوم کے جاننے والے اور آپ ہر چیز کے عالم ہیں تو اب اگر کوئی شخص سرکار بعلم کے کسی بھی حوالے سے علم کی نفی کرتا ہے پھر کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے سارے علوم پر یقین نہیں رکھتا وہ یہ یقین نہیں رکھتا ہے کہ قرآن کریم میں سارے علوم کا بیان ہوا ہے جب قرآن کریم میں سارے علوم کا بیان ہو گیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ سرکار بعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم ہو گئے سارے علموں کے سارے علوم کے آپ عالم ہیں اور اگر حضور کے علم کی وہ نفی کر رہا ہے تو پھر یہ کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہرحمان علام القرآن کہ رحمان نے اپنے محبوب کو اور کا علم عطا فرمایا قرآن کی تعلیم بھی تو گویا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے عالم ہونے کا انکار کرتا ہے تو اس لیے جو ہے کتاب کو کتاب فرمایا کہ ذا طرح کتاب کہ یہ وہی کتاب ہے کہ جس جت میں سارے علوم اور سارے فنون جمع فرما دیے گئے ہیں اور یہ کتاب وہ آخری کتاب ہے کہ جس کا قطب سابقہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کرنے کا وعدہ فرمایا تھا تو اب وہ وعدہ پورا کر دیا گیا اور یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کیا جا رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حضرت عزبر عیس کے ذریعے سے اتارا جا رہا ہے تو ہم نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ جو ہے پورا فرما دیا ہے زاعق کتاب یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں ہم نے وعدہ فرمایا تھا بہرحال اسی پر میں آج کی سفا کرتا ہوں وہ آپ